تو حضرات کرم صحابی سومی اٹھان لانا انکل کرے گا سومی اٹھانا کہتے ہیں یعنی دن صبح شام کئی دن سب سے رکھنا دن، شام رات میں بھی کھانا دن میں بھی نہیں کھانا صبح میں کرم سنگھا روزے رکھے تو صحابہ کرام میں صحابہ کرام میں رکھے تو وہ نکھا گئے کیا ہو گئے کمزور ہو گئے اور جب کمزور ہو گئے تو مزدور کی بات زیادہ ہم نے بھی رچنا کر دیا ہم کمزور ہو گئے ہم سے رقص مل رہے ہیں تو مزدور نے فرمایا کمبھ مستری آپ نے فرمایا سب آپ کا میری مشرے تمہیں میری طرح تمہیں کون ہے تو میری طرح کوئی یہ نہیں ہماری یا محبت شہاد موجود ہیں حضرت بھی موجود ہیں فارونا حدیث ہے اور ہمارے گرام بھی موجود ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم آپ کی طرح ہیں اس لیے آج کل کا یہاں بھی کہتا ہے کہ ہم حضور کی طرح ہیں جیسے ان کی آنکھیں ہیں جیسے ہماری آنکھیں ان ہیں. ہیں جیسے ان کے کان ہے جیسے ہمارے کان ہیں جیسے ان کے ہاتھ ہے جیسے ان کے ہاتھ ہیں ارے حضرات محترم آپ دیکھیں یہ آج کل کا یہ کہتا ہے کہ وہ ہماری طرح ہے اور کوئی صحابی نہیں کہتا کہ آپ ہماری طرح ہے پتہ چلا کہ صحابی کا اور میںرف دیا ہمارے گرام وقت یہاں ہماری ہو رہا ہے کار ہماری ہے آپ ہماری وغیرہ ہمارا ہاتھ کو بتاتے ہیں ان کی نکاہیں مبارک کو نکاہے اس طرح دم آ گیا گنگا آٹھ مبارک سب سے کوئی کپڑے پا کے برابر نہیں ہو سکتا مدراجی مقدسم آپ دیکھیں اور کیسے برابر ہو سکتا ہے کیا بدلی کے قدم کھائی کا اتنا سب کو مطلب ہے جو یہ کرتے ہیں جس میں موقما بھی ہے وہاں پر وہاں پر وہاں پر ہے ہے فر ہے <cram> <cram> جو محترم خود ہمارے شرام ہیں اور شیفا شریف میں موجود ہے سب سے یاد کرواتے ہیں جوہر اللہ اس میں بات لگنا ہوتا ہمارے اس طرح سے پر ہمیں مبارک سے لگی تعریف ہم اس کے برابر ہے تو دیکھے برابر کوئی نہیں ہو سکتا مبارک جو ہے وہ بناؤ جس کے سفید مینا تھا شاہتے ہیں ہماری زمین کی خاص والی مینا فری ستھا شبہ سنواتے ہیں آرام کو آرام اس کی مار کو سارے زمانے اٹھا لے جائے تھوڑی بات ان کے جب اپنے ہاتھ پڑھ کر راؤ کو روک کیا تھا اس وقت میں آیا تھا من تو میرے نئے بادشاہ سم تو وہاں گیا منشی جی رحمت کا پلنگ گیا تو سمبک یہ ایمان گیا وہ میں بہت دوست کرتا ہوں جو ہے اگر موقع ہوگا تو میں پڑھوں گا تو حضرات کروں گا اور کریں یہ آج آ رہا والا <سؤال> ہمارا لگن سب سے بالا والا ہمارا لگن سارے منشوں سے اونچا سمجھنے کی سے اونچے سے اونچا ہمارا نہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھنے کی سے اچھے سے اچھا بڑھ رہا نہیں سیدا تھا گرام جب دیکھتے ہیں وہ اجکل کا تھا لم تین وأرقى حسن وعدنا منك لم ترقبت عيني وأجعل منك لم ترقبت عيني قلت أمرأ من كل عيني جس کا کہا دیتا ہوں یا رحمد اللہ آپ جیسا ہم نے زمین میری آس میں دیکھا نہیں ہے بلکہ کسی اوس میں دیکھا رہی اور وہ دیکھتی کیسے اور کوئی آس دیکھتی کیسے میری آس یا کوئی سیری آس دیکھتی کیسے آپ جیسا زمین جب کسی عورت میں آپ جیسا زمین جنا ہی نہیں کو جائے گی یا رحمد اللہ آپ ہر ایسے بڑھ پہ رکھ گئی دیتا جیسا کہ جہاں لگتا آپ کو پیدا کیا گیا ہے آپ دیکھیں اور گئے اور کیسے آپ ابھی بتا رہے تھے ایک ہزاب بھی ہٹا دیا جائے ہر سورج میں جو ہے چار نہیں آئے گا سورج میں آئے گا میرے دنیا میں نہیں ستر ہزار ہی زیادہ جس کے بعد کوئی آنس پر اور کوئی مبارک مبارک پر کوئی چہرے مبارک پر دیکھ نہیں سکتا مطلب پورے طور پر میں ادارا کرتا تھا منہ کیا دیکھے نظروں کے چڑھے ایک ہی سلوار حضرت حضرت والے کا حس مشہور ہے سبحان اللہ اور یہ عرب فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کے کٹنگ مصر میں انجو سے لڑا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام کے اے حضرت یوسف کے کٹنگ مصر میں انگل سے لڑا اور انہیں میرا اور قبر بھی نہیں ہوئی ایسا یوز والے نام کا اور یہاں پر معلوم ہے کہ سبحان اللہ جائیں گے کٹے گا ہم گے مارے جائیں گے شہید ہو جائیں گے اور سر کٹاتے ہیں وہاں میرے بند نام ہے سجاتے ہیں تیرے نام سے ملا نارا یہی ہے الحمد للہ ہر کلی کے دل کی حسر ہمارا حضرت کے دل میں بھی بنواتے ہیں تیرے نام سے نگر جہاں سبھارا میرے ندی جو بے مثال ہمارے ندی جو بے مثال ہے ان کے جیسا کوئی نہیں اللہ ان کے جیسا کوئی نہیں سبحان اللہ آپ غور کریں اور دیکھیں جب حکر ہوتا ہے کہ تم نے تو جانے کیا کیا دیکھا ہے تمام ابیائی گرام کو دیکھا رفتانی اعزام کو دیکھا تم نے ہماری کو دیکھا فرمایا میں نے آزم ستی ابراہیم علی مجھا دیکھا دیکھا حضرت کو دیکھا تمام آپ کو دیکھا رسول کو دیکھا مگر آپ کو جیسا نہ دیکھا بلکہ میں نے تو ہے بگاری میں نے تمام جہاں کنگال ڈالے تمام مسالے کو اور بدا رہے تھے کنگال ڈالے مگر آپ کو جیسا کسی کو نہ دیکھا والے جہاں تبھی میں نے ڈالے جگہ بنوایا تجھے یک بنایا بنایا اسے ایک بنایا اور ان کے سوا ان کے جیسا کسی کو نہیں بنایا یہی مندور تھا کو کے سائے بڑے یہی مندور تھا کو کے سائے والے ایسے ایکتا کر دیے ایسی ایک ہو ایسے ایکتا کر دیے ایسے ہی ہو اللہ اللہ جم اور سبحان اللہ اور سبحان اللہ جرم جو میں رہا آتا ہے آر فرماتے ہیں طیفان اللہ کیا آپ دیکھیں آج کرما رہے ہیں کہ ہم کیا سے کروں ہر ہے مالی کو کیا تم ہارا ہے ہمارا ردی تمام کی بالکہ آلہ حسر کرتے ہیں کیا تم ہے ہمارا ردی تمام اب گراموں گرام نشیلا کیا تمہارا ندی ہے ہمارا ندی آجا سکی سب کے بارے کا نس کرتے ہیں کیا تمہارا ندی ہے ہمارا ندی روپ ندی میں سب کے بارے کامہارا ندی ہے ہمارا ندی داؤد ندی کے بار کا ہم کرتے ہیں کیا تمہارا ندی ہے ابراہیم کبھی کبھار کا ہمیں کیا تمہارا ندی ہے ہمارا نبی ندیمار کبھی انداز کبھی کا ہم کرتے ہیں کیا تمہارا ندی ہے ہمارا ندی کبھی اجلاس کبھار کا ہم کرتے ہیں کیا تمہارا ندی ہے ہمارا اگر ہمارا کرتے ہیں کیا تمہارا ندی ہے ہمارا ندی تمام اور نبی ہے ہمارا نبی تو تمام ابیائی سلام نے کیا جواب دیا آپ سنیے اور دور ہو جائے گی اور بڑھت بڑھت ہوتی ہے سر میں ہماشل دہلا فرحت میں خوش ہو جائیے سب آتے ہیں آدھا کو اللہ سوان تمام انیائی کراؤں گئے یہ جواب دیتے ہیں آگاہ سماجی سنگے جیسے سب کا خدا ایک ہی کاا ہمارا ندی اور آتے ہیں کروا دیں لمبا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے والا ہمارا دیکھیں اور یہی شخصیت ہے جب چاہے پرائم منسٹر نے وقت وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ دے دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم آپ کی مچھلی بنوا دیں گے مدرسہ بنوا دیں گے تو ہمارے والدر نے کہا تھا کہ پہلے مچھلی شہید ہوئی ہے وہ اس کو وہی بناؤں کا جواب دیا تھا کہ تم کیسے ہوئے گے وہ دے دیں گے بنا یہ کرتے ہمارے ہمیں یہ سکھایا ہے ہے آج کل کئی کافی نائک تو جاتا ہے کافی نائک کرتا ہے کیا گا ہوتا ہے لیکن لہذا پڑے جنگ نریف پناہ کے لیے حکومت کے لیے حسین حسین حا دیکھیں وہ کہتا ہے کہ حضر کیا حکومت کے لیے ارے حضرت کیا حضرات حضر حضر اور کہ مجھے جو ہے میری بیٹی شادی ہے مجھے کچھ دورت ہے کہ حسینیمان حسین کے لیے حکومت کے لیے غلام عالی حسین ہے باوروں کو برا دیا کرتے ہیں جو غلام عالی حسین ہے حسین کا کوئی ہمارا نہیں لگا سکتا حضرت اللہ کا رضا مددوں کا سہارا نبی آلم رسود یادم سردار یادو مولا یادو مولانا یاد حبیب یادم محبوب یادم مسلم جناب محمد رسول اللہ سند قدم آل کی بار باری کرم میں جھوم کر میں آواز بنانا دروشی پڑے جو میرے والد خطب عالم اللہ شاہ ادراہی لگاتار ایرانی میں اپنے قبل کروایا اور سرکاری آدمی قطب عالم ہم شاہ آپ کا پار ادا پار ہے پڑھے دس مت وار ہے اب جس کا اپنا سارنا تھا کرتے تھے اور جس کو سیکھ کر دیکھا کرتے تھے اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا دو ہزار میں آپ میرے ساتھ من کر پڑھیں گے امَجَ وَلَّى اللَّهُ رَبُّهُ امَجَ وَلَّى عَلَيَّ لَمَا لَحْنُ وَيَطْفُ صُبْحًا مَتَى وَلَّى پولی باری اب توری و اللہ کو ہم رکھا اللہ سب اللہ جب کی اللہ ساری کائنات ساری کائنات الحمد اللہ ربی الباج ہر نماز میں پڑھی جاتے ہیں ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمد الجائے ربی العالمی سب تاریخ اللہ پڑھنے والا ہے سارے جہان والوں رب العالمین سارے راؤن لیکن با、اللہ رب محمد اللہ رب ہے محمد کا وہاں یہ حضرات دیکھیں کسی نے سورج کو کسی نے چار کسی نے دجا سے کسی نے کسی نے کسی نے کسی کو کسی کسی کو معبود بنایا لیکن سوئے کرم سیاستوں کا آرام کر سورج کو چیز چاند کو چھین دیا گیا پہاڑوں کو سونے کا آرام دیا پتھروں سے پرواز پر رنگلوں سے چشموں کا داری کروا دیا تو بتا دیا کہ تمہارا تم جو ہے کن کن کی عبادت میں لگے ہوئے ہو ارے آؤ ہاؤ جن کی عبادت مستفیٰ پیارے ہو فأنتم هي هل أعطى أسكي بالبعض تسجد من العشريك في الزرسة ولا أعطي هي إسكي بالبعض فأنا أتمنى الله ربو محمد اللغة هي محمد حصله معظم واللعنة باب محمد أصر اللہ عل محمد کے لائے اللہ ضرور ہے اور محمد محمد رسول کا غور محمد اللہ اللہ علب محمد اللہ علیہ محمد کا اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور نہل والے یہ محمد رسول غلط ہے محمد اللہ کے رسول ہے تو ہم محمد کے غلام ہیں ہم محمد کے غلام ہیں اور اس غلامی پر ہمیں ناز ہے اللہ غلامی نے اور اور ہمیں جان ہے محمد کے محمد کے محمد کے اور ہمیں غلامی اللہ تعالیٰ غلامی میں جیلا اور منڈا پروائے میرے لیے آماز ہے میرے لیے آماز ہے جو ندی کا غلام ہوتا دنیا کا عام ہوتا ہے حضرات اللہ <سؤال> اللہ علوم اور حضرات دیکھے اور غور کہ یہ شیخ میں نے پرواہ دیا اور آپ کو ابا بھی پروائے گا ان شاء اللہ ہر جگہ پرواز دی جو ہے زیادہ جہاز اور حضرت مفتی آزم ہر تو اللہ محمد کو محمد علیہ وسلم نہ محمد علیہ وقت یاد کرنے اور ہر وقت حضرات جو اس سے کہا گیا تھا کہ ناچی پڑے انشاءاللہ میں وہ گنگنا رہا ہوں اللہ اعلیٰ کو اعلیٰ حضرت کی میں ناطے کی وہ گنگنانے کی توقع